و علیکہ یا نبی اللہ نور اللہ جنت میں لے جانے والے اور مان یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ دو ہزار سے زائد مستند احادیث کا مجموعہ ہے اس میں درود پاک کے متعلق بھی حدیثیں لکھی ہیں چنچے اس کے صفحہ نمبر پانچ سو میں مسند امام احمد بن حمبل حدیث نمبر پندرہ چھ سو اسی کے حوالے سے لکھا ہے حضرت سعین عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہر وبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک مجھ پر درود پڑتا رہتا ہے ملائکہ اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ مدنی چینل کے ناظرین کم پڑھیں گے زیادہ پڑھیں گے زیادہ پڑھیں گے اب زیادہ کس کو کہتے ہیں مختلف اقوال ہے نا بعض علماء نے کہا کہ سو پڑھ لیں تو زیادہ ہو گئے کثرت ہو گئی نا اور بعض نے کہا تین سو تیرہ اللہ کرے کہ ہم سب کو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ درود پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صاحب وبار ماہر ربی النور شریف میں نوری سلسلہ فضان قصیدہ نور جاری وساری ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا یہ نوری قصیدہ قصیدہ نور انسٹھ اشعار پر مشتمل ہے کئی اشعار ہم سن چکے ہیں اب مزید انشاءاللہ آج ہم سنیں گے نور کا ہر نور کا اللہ حضرت رضی اللہ تعالی ہو نوری مصطفیٰ ہاشمی داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ والی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے آقا آپ تو نور خدا ہیں نور خدا کا اکس ہے سایہ ہیں فیض ہیں آپ کے نورانی جسم کا ہر ہر عضو نور ہے تو نور کا سایہ ہوتا ہے نور کا تو سایہ نہیں ہوتا روشنی کا سایہ ہوتا ہے نہیں ہوتا اب اس بارے میں سید اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں جلتیس صفا سات سو سولہ پر پورا رسالہ لکھا ہے بلکہ تین رسالے موجود ہیں اور الا حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے اس بارے میں کمر التمامی فی نفیذ ظلی عن سید الانام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سائے کی نفی میں کامل چاند اور بھی رسالے ہیں آپ کے اللہ حضرت نے جو پیارے اکالی سلاط السلام کے جس میں پاک کے سایہ نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے حدی الحیرانی فی نفی نفیل عن سعید اقوام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سائی کی نفی کے بارے میں حیرت زدہ کے لیے رہنمائی یہ بھی رسالہ اللہ حضرت کا اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا اور اعلی حضرت تو سبحان اللہ جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خوار برخبار فرماتے ہیں کہ میرے قلم کی جو نب ہے نا یہ خوار خنجر کی طرح ہے آگا سے قید و خیر منائے نہ شر کریں یہ جو استاخان رسول ہیں ان کو کہہ کہ خیر منائے شر نہ کریں شرارتیں نہ کریں میرے محبوب علی صلاحت و اسلام کی شان میں غستاخی نہ کریں ورنہ میرا قلم جو ہے نا پتہ ہے یہ خنجر خونخار ہے برک بار ہے اللہ حضرت کا یہ تیسرا رسالہ نفی الفی اس ذات اقدس کے سائے کی نفی جس کے نور سے ہر مخلوق منور ہوئی جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کے نور سے ساری کائنات کو محبوب فرمایا ہمارے <متحد> آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا چنانچہ ترمی نے حضرت زکوان سے روایت کی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا تھا دھوم میں نہ چاندنی میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے الوفا بھی احوال المصطفی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا وجہ کیا تھی کہ ہمارے آکالی سلاط و سلام جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا تھا اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کی ضیا میں روشنی میں ہوتے تو آکالی سلاط و سلام کا نور چراغ کی روشنی پر غالب ہو جاتا تھا اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا اللہ حضرت رضی اللہ تعالی مزید نقل کرتے ہیں الخصائص تھلقبرا کا حوالہ ہے کہ ابن سبعہ رحمت اللہ علیہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص سے کریمہ سے نے ایسی خصوصیت جو اللہ نے اپنے محبوب کو دی کسی اور کو نہیں دی یہ خصائص سے ٹھیک ہے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا اور آپ نور محض سے جب دھوبیاں چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا اور بعض علماء نے فرمایا اس کی شاہد ہے وہ حدیث کے حضور نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ مجھے نور کر دے اللہ کے محبوب کی دعا قبول ہوئی اور آپ تو ہیں ہی نور پہلے سے ہی نور ہیں تو آپ نور اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا اور اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑا حضور کا سایہ نظر نہ آیا نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں میرا کا سلاۃ السلام کے انوار جو تھے سب پر غالب آتے تھے اور اعلی حضرت نے یہ بھی لکھا کہ علماء نے کہا کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علی سلاط کا سایہ نہیں بنایا کیا وجہ ہے کیا حکمت ہے علماء نے لکھا کی اس کی حکمت یہ ہے کہ کسی کافر کا پاؤ اللہ کے محبوب کے سائے میں نہ پڑ جائے کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم کی سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے آقا علیہ سلام تو کا جسم پاک سائے سے پاک تھا تو اللہ حضرت نے یہی بات اپنے اس شیر میں بیان فرمائی اور اعلیٰ حضرت کی شاعری تو قرآن ہے، حدیث ہے، بزرگوں کی باتیں ہیں صحابہ کی باتیں ہیں اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں سبحان اللہ تو میرے اکالی سلا تو اسلام کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا اس سلسلے میں اعلی حضرت کے خلیفہ کے خلیفہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں صدر اللہ فازل، سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمتہ اللہ حادی جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے ان کے خلیفا مفتی احمد یار خان نئی انہوں نے رسالہ نور لکھا ہے اور اس کے اندر ثابت کیا ہے کہ پیارے اکال علیہ سلاد اسلام کے جسم میں پاک کا سایہ نہیں تھا بہت کچھ آپ نے اس میں لکھا ہے ایک آپ نے اس میں عقلی دلیل بھی لکھی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ نہ ہو کیونکہ عالم اجسام میں بعض محسوس اجسام ایسے ہیں جن کا سایہ نہیں ہوتا یعنی وہ ہیں تو جسم مگر سایہ ندارت یا اس لیے کہ ان جسموں پر نور کی پالیش قدرت نے کر دی ہے اس لیے وہ شفاف ہیں مفتی احمد یار نئی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں دیکھو چاند سورج تارے جسم بھی ہیں محسوس بھی ہیں مگر ان کا سایہ نہیں کیونکہ اس لیے کہ ان پر نور کی پالیش ہے چاند تارے بذاتے خود کالے ہیں سورج کی شو سے منور ہو گئے اس عارضی نورانیت کی وجہ سے ان کا سایہ نہیں بہت صاف و شفاف شیشے کا سایہ نہیں پڑتا بارہ مشاہدہ کیا شیشہ نور نہیں شفاف ہونے نے اس کو بے سایہ کر دیا بعض حالات میں کسیف جسم کا سایہ نہیں ہوتا ہر چاروں طرف سے روشنی ڈالی جائے یا کوئی شخص بجلی کے نیچے کھڑا ہو جائے تو سایہ نہ ہوگا کیونکہ اسے نور نے گھیر لیا گرمیوں میں دوپہر کے وقت سورج بالکل سر پر ہوتا ہے تو جسم میں انسانی بلکہ کسی جسم کا سایہ نہیں پڑتا کیونکہ سورج کا نور جسم کے ہر حصے پر پڑتا ہے اگر بجلی کا تیز بلب خود بھی روشن ہو اس کے اوپر دوسرا تیز بلب روشنی اس کی ڈالی جائے تو یہ نورون علی نور ہو جائے گا وہاں سائے کے پڑھنے کا سوال ہی نہ رہے گا جب ان ظاہری اجسام کا عارضی انوار کی وجہ سے سایہ نہیں رہتا تو پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب تعلی نے مجسم نور بنایا تو آکال سلاۃ السلام نے دعا بھی فرمائی اللہ مجھ نورا خدایا مجھے نور بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں نور العلا نور فرمایا دیکھیے سورہ نور اگر یہ جسم پاک کا سایہ نہ ہو تو کیا تعجب ہے کیا بات ہے مفتی احمد یار خان کی آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا امام غزالی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس لیے نہ تھا کہ سایہ جسم سے لطیف ہوتا ہے جیسے کہ دیوار درخت وغیرہ کا جس میں کسیف اور ان کا سایہ لطیف ہوتا ہے کائنات میں جس میں پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کا سایہ ہوتا تو آپ سے زیادہ لطیف ہوتا اور آپ کی صفت لطافت میں کمی ہو جاتی حالانکہ آپ اپنی تمام صفات میں اکمل ترین ہیں یہ تقابل رب العالمین کو پسند نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سائے کو بھی جدا کرنا پسند نہیں فرمایا ہے سائے کا سائے میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا نور کی آمد کی آمد میٹھے کی آمد آمر کی آمد آخر کی آمر محبایا ما لابا محا مستا محبایا مست مولى الحبيب صلى الله تعالى على محمد